دن کون تھی کمزور لوگ ولاق الزی نہ تزدری آ یو نم لائیں گے اکثر انبیاء کے ماننے والی زوافا ہوتے ہیں اور محدثین نے لکھا ہے ہر وہ کام کے زفا سے شروع ہو کر کوبراؤ اشرا پہ منتہی ہو منتہی ہو وہ کام مستحکم ہوتا ہے جو کو برا سے شروع ہو جائے نا وہ مستحکم نہیں ہوتا کمزور سے غریبوں سے جو کام اٹھتا ہے وہ کبھی ہوتا ہے اب دیکھو تمام دنیا میں تم دیکھو علماء لمحہ یہ کمزور لوگ ہیں لیکن جس کام میں یہ ارادہ کیا ہے اس پر ڈٹ گئے ہیں تو وہ کبھی ہے بادشاہ تو کبھی ایک بڑے لوگ تو کبھی ایک بات کرتے کبھی دوسری بات کرتے ہیں پانچ سوال آزید کسون آزیدون اچھا ہرکل نے کہا اب جو اتباع اس کی یزیدون دن بدن بڑھتے ہیں آمین کو یا کم ہوتے ہیں ماننے کے بعد بڑھتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں یا کم ہوتے ہیں کولتابا سفیان نے کہا بر یزید زیادہ ہوتے ہیں اب یہ سوال کیوں کیا ہیرکل نے بھئی اگر زیادہ ہوتے ہیں تو یہ نبوت کی دلیل ہے اس کہ نبی حق کا دعوی کرتا ہے پھر روزمرہ اس حق کی تائید من اللہ ہوتی ہے موجزات سے یا آیات اللہ سے تو جو چیز معیت بھی آیات اللہ ہو تو اس کے ماننے والے برتی ہوتے ہیں اور جن کا دعویٰ جھوٹا ہو تو آج اگر وہ نمایاں کر اگر حقت واضح ہو رہا تو دسواں میں چل جائیں گے اس لیے اس کا سن تو سفیان نے کہا سواگت سختتن کیا عجیب میں لالو سے سختتن بورے جن اس کے دین کو بادی پس باد کے ایک دن میں ڈاک ہوا ہے کی ذہانت کو تم جان چکے ہو لدینی یہ سخت کیوں کیے جائے اس لیے کہ ارتداد کے اسباب تو بہت ہیں کبھی کبھی انسان مرتد ہو جاتے کسی عورت کے خاطر بھائی ایک زی ایمان کو کوئی کہتا ہے کہ تجھے میں اپنا رشتہ دے دوں گا بیٹی کا بہن کا اگر تو ہمارا عقیدہ اپنا لے تو اپنا لیتا ہے مرزا ہو جاتے پرویز ہو جاتا ہے دوسرا شیعہ ہو جاتا ہے بڑا شیعہ چھوٹا شیعہ ہو جاتا ہے ایسا نہیں چلا جاتا ہے اچھا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی دولت آپ اگر ہماری بات مانے نا تو آپ کو ہم بلڈنگ دے دیں گے جیسے بلعام ابن بابو کو دیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قوت اس کے خلاف استعمال ہوتی ہے بھائی اس مسئلے کو چھوڑوانے مار دیں گے تو یہ تین چیزیں جو ہیں ان تین طریقوں سے اگر کوئی کسی عقیدہ کو چھوڑ دے تو اس میں عقیدے کی برائی نہیں مالی ہوتی یہ مرتد کی برائی ہے اور سخت دن ہو کہ دین کی عمر سے یہ مرترف ہو کر چھوڑے تو یہ بات جو ہے دین پر زد ہے اسے عقل کا اگر کسی نے ایک دفعہ اس کے دین قبول کیا ہے پھر دین سے بےزار ہو کر دین کو چھوڑا کسی نے تو اب اسے فین کہ لانا اب سمجھ گئے ہیں اب یہ سخت بات میں نے کہہ دی ہے جب تلاری آپ اپنے للہ چکلا رہے فت الباری یہ بات کہ بازو لوگ ماریت کے خاطر مروبیت آپ یا اور خاطر مت ہوتے تھے مفتی خطر آج اس وقت حاصل کرتے سو کرم نے دن دن سے بیزاری ہو کر کوئی کیا ہے تو میں نے کہا کیا نا تو کتنے لائیں تو ساتویں بات کالا ساتو سوال انہیں کہ بل قزیبی قبل یقور ماکال آئے تھے تم تو لگانے والی ہو اس مرد پر بالکیب جھوٹ بولنے کا جھوٹ کہنے کا قبل یقورا مکال قبل اس کے کہتا ہے یہ وہ جو ابھی کہتا ہے اس دعوے نبوت سے پہلے کیا تم اس پر جھوٹ بولنے کی توہمت لگاتی تھے تو ابو سفیان نے کہا کہ لا اللہ... توجہ <ترجم> ہے یہ ہیرا کل علم تھا تک انون کا کی لفظ کیوں ہوا توہمت توہمت کا معنی یہ ہے کہ جس پر جو جھوٹ تو نہیں بولتا لیکن اس کو کوئی جھوٹا کہہ دے اور ایک ہوتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے سو تم جھوٹا دو اب جب نفی تو ہماری کزب ہو گئی ہے تو متجدو ایک بولا ہے یا تم نے جھوٹا گھر جانا ہے جانا یہ تو ساد کو ہے ہے بول تلا ہو تمہاری لوگ لے دو ساتھ حدرتا ہے تمہیں کرتا ہے ہر دیں تو کیا کرتا ہے خیانت کرتا ہے وہ تولا میں نے کہا نہیں خیالت نہیں کرتا اور خیالت نہیں کی ہے لیکن ابھی یہاں تھوڑی سی اپنی دشمنی زر کرتے ہیں کہتے ہیں ابھی تک تو خیانت نہیں کی ہے لیکن اب ہمارے اس کے ساتھ ایک موادہ ہے ایک مدت کا اب ہم منتظر ہیں کہ خیانت کرے گا کہ نہیں آپ سمجھ گئے کہ نہیں بخار تھوڑی سی آ گئے نا ابھی تک تو کی نہیں ہے لیکن وہی مدت ہم اس سے ایک مدت کے منتظر ہیں لا ندری ہم جانتے نہیں ماں ہوا فارون فیا کیا ہے یہ کرنے والا اس مدت میں ابھی تک تو خیانت نہیں کی ہے ابھی ہمارے دس سالہ واد جنگ نہ کرنے کا اب ممتظر ان کے غدر کرے گا کہ نہیں ابھی تک تو کی نہیں ہے لیکن منتظر نہیں ہو سکتا ہے ہو جائے نہ ہو سکتا ہے نہ ہو جائے تھوڑی سی اپنی ہاں اچھا قارا ابو سفیان کہتا ہے ورن تمہیں کننی کریمت لفیان غیر غیرانا زلیمہ بات باتیں یہ کہ میری تو یاد نہیں کہ میں ایک سی بات اس طرح سو جو کہ خلافی واقع ہو یہ ای ایک بات میں نے اختیار سے اندر دی ہے پھر اس بوجھ ہے نا مجھے تم نہیں مجھے حالات کی ہے جنڈی تم نے کہا نام ہاں کی ہے تو کا فکے فکا نہ یا ہو کیا کیفیتی تمہاری لڑائی کی اس کے ساتھ جب تم لڑتے تھے تو لڑنے میں لڑائی میں کیا کیفیت ظاہر بول تو ابو سفیان کے تنہوں نے کہا الحربو بین ناو بین سجالم الحرب لڑائی بینا بین, بین ہمارے اس کے درمیان سجالم کیا تھے مانند ڈول کی تھی مانند ڈول کی تھی ینال من و نالمن ینال نالو کھینچ لیتا تھا ہم سے ونو من ہو ہم کھینچ لیتے تھے اس سے کبھی باری ہماری آ جاتی کبھی باری اس کی اب توجہ تو رجری چھ ہے نا تو دو تین اور چار میں لڑائی ہوئی تھی نا غزے بر اور ہے اب پنجر میں خود میں ورنم میں بھی, تھی تو کہ وہ ہے کہ بھی ہم لیتے ہیں اب سجا ہے بھوکا جانتے ہوں ڈول بھوکا نا مولا زکریہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے دو ترجیح ہاتھی باقی توجیا سب نے کی ایک توجی ان کی ہے کہتے ہیں کہ ڈول ایسا ہوتا تھا کہ پہلے وہ کھوئیں جس پر کہتے ہیں جس پر چرخی ہوا کرتی تھی تو اس خو سے پنیر نکالتے تھے تو ایک بہ کا ڈول ایک رسی ہمیں اور دوسر دوسرے دوسری کی تھے ہمیں کوئی برا روکے نکالتے نا تو رسی کو لڑاتے تو خالی نیچے چلا جاتا تھا تو اس کو نکالتے ہیں جب وہ برا ہوا ڈول نکالتے ہیں اسے پانی ڈولتے ہیں ٹھیک ہے نیچے دار پھر جب اس کو لٹکاتے ہیں نا تو پھر دوسرا بڑا آتا ہے ایک طرف سے بڑا آتا ہے دوسری طرف سے خالی جاتا ہے تو اسی طرح ہماری اور اس کے درمیان لڑائی کیا ہے ڈول ہے کبھی بڑا ہوا ڈول آتا ہے کبھی خالی جاتا ہے تو کبھی اس کا فتح ہماری شکس کا, کیا ہماری شکست تو کبھی اس کے ہماری فتح یہ نے دوسری بات یہ کہ ہماری اور ان کے درمیان لڑائی دن میں یہ معنی مانند ہے اب ایک ہیں اس پہ رسی ہے آپ یہ سکھنے والے اب بھی اور میل آپ کو وہاں کی ضرورت ہے اب بڑا ڈول کھیلتے ہیں آپ چلے گئے ہیں اب مینٹ بڑا ہوا کھول تو کبھی بڑا ہوا ڈھول ایک نکالتا ہے کبھی بڑا ہوا ڈول دوسرا نکالتا ہے تو کبھی بھرپور مدد اس کی ہوتی تھی کبھی بھرپور ہماری ہوتی تھی تو سر جالم ہے تیسری راہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھو گا پنجاب میں خود رہا ہوں میں بھی دیکھو گاڑی ہوتے لگی ہوتی ہے وہاں بھی ابھی سے مش بری میں خود دیکھا گجرات میں رہے خود دیکھا اب ایک طرف سے بالا بو کا آتا ہے دوسرے دوسری کھالی نیچے جا رہا ہے ایسی طرح ایک, ایک گھر ہے دو گھر ان کے درمیان یہاں کھوا ہے دونوں پہ ترخی لگی ہوئی ہے ایک بر وہ نکالتے تو, تو خالی نیچے بیچتا ہے جب وہ برقرار نکالتے تو نیچے خالی بیچتا ہے تو اسی طرح سجالم ہے یہ درائی اس کے ہمارے درمیان دی کا ہے کبھی ہمارے پاس بر ہوا آتا ہے کبھی اس کے پاس بر ہوا آتا ہے ہے اور عبد اللہ عرب ایک تو کماری لباخ اپنے بڑوں کی کینوں کو چھوڑ دو امر نا بلاد امر کرتا ہے نماز کی سچ بولنے کی ولافت پاکاری اور ایک اللہ کی بات کرو تو یہ کہتا ہے کہتے وہ تو کما یقلا باقم باپ دادو کی باتوں کو چھوڑو تم بھی اور ہم بھی تو بڑوں کے پیچھے جاتے ہیں نا دیکھو ہم مخالفت خال ہے اور ہم اپنے ساتھ اس کو کرتے اس کو مانتے تو ایک اس بات میں بادشاہ ہر نبی نے بھی سر سے خراب بڑکایا کیونکہ تو وہ بول رہا رہا اور کہتے وہ تو کہتا ہے فقال اب دیکھو دس سوالات کی حقل سے ابو سفیان سے نبی علیہ السلام کے بارے میں اب یہ ہیرکل جو ہے تفریعات ذکر کرتا ہے ان دس سوالات پر لیکن دس سوالات میں سے نو کا جواب ہے اور دس و کیا ہے دس وغیرہ ہے چار سو بارہ آ گیا آپ دیکھو کون سا نہیں پھر آپ یہ بتائیں گے اور کام کو کو تو میں تو کی؟ سب اور قوم تو اسی طرح امبیا بیج جاتے ہیں فی نصب قوم اس مشہور تر نصب اپنی قومی. یا نبی قوم اپنی قوم کے نصب نرب سے بھی آتا ہے نہ ہو تو روز کو ملتا ہے تم نہ کہیں قوم بھی نصب سے بے شا ہے تو لہٰذا نبی پاس بھی اپنے قوم کے اعلی نصب سے آئے ہیں بوتھ کی دلیل ہے ایک وسعل کا اور نے تو سے پوچھا حال کال آن کو حضر قول اب ترتیب نہیں ہے نا ہر تارا احد القضہ بالکل اسے کیا تھا کہ بات سب کہ نہیں لیکن اللہ جو افراد تھا اللہ تب ہے ہر تعالیٰ آئی بات تم اسے عقید کسی نے فضا کرتا تو جواب دیا اللہ یہ بات کسی نے اس سے پہلے نہیں کی تو کل تو میرا کہتا ہے نو کاند القان کو اگر ہوتا کو کہتا یہ بات کب لوگ جو اس پیر کی گئی ہے یہ بھی اس نب کی دلیل ہے اگر یہ بات نہیں کی ہے یہ بھی اس نے بت کے دلی ہے تیسری تفریم وہ تو کا دن تاخیر ہو گیا نا وہ سال دکان سے پوچھا من آبائی من پوچھ اگر اس کے آبان کو آسان آب ہوتا تو, تو جرم یہ ایک دن ہے یہ ملدا رہے اپنے اگر کی بات کو چاہتا ہے معلوم ہوا جب ابن بادشاہ نہیں گزرا ہے تو اب اس کی بادشاہت کا اعلان یہ اللہ کی طرف سے ہے اب دوسری بات وسالتوں کا, حال اب تم اس, جوٹ کا اب پر تو اس پر جھوٹ کا اب لینگوے پہ تم اس پر تمت تم ہے تو اللہ کہ نہیں قد آ رہو جنت ان لنگ کن لیا زرل کس نہیں تیے کہ کھنڈا دی تیا ذرا کیا کھنڈا نشر کرنا بکھیرنا آئی ذرال کس بال کہ نشر کرے جھوٹ کو لوگوں پر وہ یکب اللہ یا جھوٹ بولے اللہ اگر ایک جو ہے نا جھوٹ نہیں بتا تو پھر اب لوگوں سے جور کہہ رہا ہے یہ بھی نبوت اس کی دلیل ہے ذکر کیا کہ کی اتباع کی ہے اتباء رسول اور ہر دو میں انبیاء کے اتباع ضعیف ہوتے ہیں یہ بھی اس کے نبوت کی دلیل ہے وسالت کام قسوم میں نے تو زیادہ اور ساتھ ہوتا ہوں یا ہوتا ہے دن تو بڑھ ڈانے سے برا جاننا اس دین کو برا جانتی ہوئی اس دین کو بعد خلفیہ بعد سے داخل ہوا ہے فضا کرتا کمل بشا بشا بشاشدانی ایمان کی رانیت دل میں داخل ہو جائے تو فکر ہی نہیں ہے اور سال تو کھانا اور دھوکہ کرتا ہے تمہارے ساتھ فرض کرتا اللہ تو نے کہا کہ؟ وقض... لَا نہیں کزا لکھ کر رسول دھوکا نہیں کرتے وسال تربنا میں امر حکم دیتا ہے فرض کرتا ذکر کیا ہم کرسی کو مرنا روکتا ہے سچائی کا تو کون سی بات رہے گی اچھا اب سو کر لو چار سو بارہ چور چار سو بارہ حد ابراہیم و حمزہ ٹھیک ہے پھر آؤ چار سو تیرہ تک چار سو تیرہ ایک دو تین چار پانچ سفر کو دے کر سرائے عبد اللہ وہ کا حق میری پورا تم نے اس ہے ہر وقت یا مر رہا اب یہ پوری تفصیل ایک صفحہ دوسرا سفر اب جب بخاری آخر جاتے نا پھر اس طرح ختم ہوتی ہے ٹھیک ہے ارے باز یہ سمجھ رہا تھا یا بس حالت کی اور جوابت کی دس کے انصیا نے مائل بس ایمان ہو گیا مائل بسو ایمان ہو گیا نا تو اس نے اپنے قوم میں اس کا اعلان کیا جب اعلان کیا تو لوگوں نے اس کے خلاف جلوس نکالا اور اس کے مانے کی درپیش گئے پھر گما کہا بھائی انہیں ایمانی لفا مار دیا چاہتا رہا کہ تم اپنے مردوں کو چھوڑ ہوا نہیں نہیں تھا لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس بکواس نہیں تھی اس لیے ہار کی مرمت نہیں آتی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کسرا کے پاس بدبخ کے پاس آیا جو کہ پرویز تھا تو اس کے پاس جب گیا تو اس بدبخ نے کہا چھو یہ کون ہے جس نے میرے نام سے اپنے نام کو پہلے لکھا ہے میں محمد عبداللہ الا کسرا اللہ کسرا میرے نام سے اس نے اپنا نام پھر لکھا یہ کون ہے تو مر جو تھا وہ اپنے کے ہاتھ سے مر گیا ارے اگر ہے وہ بات جو, جو تم نے بتائی اگر یہ بات سب سچی ہیں ہے قدم یہ تو یہ آدمی مالک ہو جائے گا میرے اس قدموں کے نیچے جو جگہیں یہ اس وقت سجم جو ہے یہ پہ اس کی سب آ جائے گی اس لیے تو پہلے تھا مزکر خان کہ اور تو تو مالک ہو جائے گا میرے اس تخت کا موسیقی میرے تدمو کی نیچی جو جگہ ہے جہاں پہ میں بیٹھا ہوں تو میرے تخت کا مالک ہو جائے گا وہ قد خوں تو ہوں میں تھا جاننے والا بوجھے بشارت کتب سابقہ کے انو خارجن کہ یہ آنے والا ہے لیکن ولم اکن اور سنو میں یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ ان کو تم میں سے ہوگا یہاں تک تو مجھے علم تھا کہ ایک نبی آخر زمان آنے والا ہے لیکن ابو سفیان مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ تم سے تو اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ اس نے کہا کہ یہ سے ہوگا وہ تو عرب سے ہے ذکری الحمد اللہ لکھا ہے کہ میرا یہ عقیدہ تھا کہ یہ, یہ گمانے تم سے میرے یہ خیال تھا کہ یہ کوئی حافظ تورات کے نسل سے ہوگا یا حافظ انجین کی نسل نسل سے ہوگا یہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا ہے یہ میرا خیال نہیں تھا اب میرا خیال آ گیا ہے اب دیکھو فَلَوْ أَنِّي عالم اگر ہوں میں کہ جانتا ہوں اگر ہوں میں جاننے والا انخلوسو لہ کہ میں پہنچ سکتا ہوں اس کے پاس لتا جشن تو ہو تو میں محنت محنت و تکلیف برداشت کروں گا اس کی ملاقات کی کیا مانا اگر مجھے یہ علم ہو کہ ان اخلوصو علیہ کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں آخلوسو کا مانا پہنچنا ہے اگر مجھے یہ کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں تو میں تو لکھا ہوں تو میں برداشت مشقت کر لوں گا اس کی ملاقات کے لیے یا محدیسی نے لکھا ہے کہ انی آخلوسوں سے اشارہ ہے کہ اگر میری ایمان میں میری رویت رکاوٹ نہ ڈالے تو میں اس کی ملاقات کے لیے جو بھی تکلیف ہو تو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں ولا کن تو اگر میں ہوتا اس کے پاس مدینہ میں لاگا سل تو یعنی لاگا سل میں اس کے پاؤں کو دھوتا آن قدمے یہ عرب کا دستور ہے نا جب بھی مسافر آتا تھا نا تو یہ طریقہ تھا کہ جب باہر سے کوئی آتا تو جب یہ اس کو بٹھاتے تو پانی گرم کر کے لاتے اور اس کے پاؤں کو دھوتے اور یہ پاؤں کا دھونا یہ اعزاز زیب بھی اکرام میں زیب بھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ ابھی عرف عام ہے جیسے کہتے ہیں اگر یہ بات ہو تو اس کے سن مداں بے کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس نیمی نے بلا یعنی طلب کیا خطاب یعنی خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللذی با سبی وہ خط جو کہ نبی علیہ السلط نے بھیجا تھا دیہ کلبی کے ہاتھ میں عظیم بسرا کے پاس اب یہ ایک جملہ کہتے ہیں پھر بس کرتے ہیں لکھا ہے کہ بابا نبی علیہ سلاۃ السلام نے ہرقل کے پاس دیہ کلبی کے واسطے سے خط کیوں بیچا کہتے ہیں اس لیے نبی علیہ اللہۃ السلام کے پاس وہی بھا واسطے جبھیل آئی اور جبھیل تمام ملائق میں حسین تر تھی تو دیکھتے کلبی تمام صحابہ میں حسین تر تھی اور دوسرا مت یہ ہے کہ چونکہ نبی پا کے پاس جب جھیل جب آتی تو دیہ کلب کی شکل اختیار کرتے تھے تو اللہ کا پیغام جبریل لات نبی کے پاس صلی اللہ قلبی صورت اختیار کرتے تو اللہ کے نبی اللہ کا پیغام ہیرقل کے پاس اس معذرت شخصیت کے ہاتھ بھیجا جس کی صورت پر امیر آتے تھے اب عظیم بسائی الگ ہیں ہیرقل الگ ہیں وہی سے بات الپنیش. پڑھتے اللہ اللہ ہیں نا اس کے بعد پھر اس میں جو شعلات ہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کش شکروں گا تو یہ جو سلسلہ کل سے چل رہا ہے یہ ہے کہ دیئے کلبی کے ہاتھ نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا تو جب ہیرکل کو عظیم بسرا کو پیغام میرا یہ اس وقت جو ہے بیت المقدس میں تھا مقام کی لان تھا اپنا نذرانہ پورا کرنے کے لیے گیا تھا اس وقت اس نے ابو سفیان جو کہ تجارت کی نیت پر وہاں گئے تھے ان کو بلایا اسے منہ پر ہیرکل نے اپنی تفریحات بھی کی جب تفریحات سے فارغ ہوا تو سم کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب سمجھ گئے کل کا جو آخری کلمہ تھا لو کن تو آئندہ رسل تو عام قدمے ہی تو جی ہم نے یہ کی تھی ہر نے کہا اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں کو دھو لیتا دھوتا ٹھیک جی ہے دوسری توجیعہ محدثین یہ کی ہے کہ لاغ اصل توان قدم من میں مغصولات قدم رسول اللہ کو پی لیتا تو غسل قدمے سے کیا ہے وہ پانی جس سے قدمے کو دھو دیں اور وہ پانی جہاں جمع ہو جائے تو میں نبی پاک کے پاؤں کے جو پانی ہے وہ پی لیتا مغصولات الرجلین اور مغصولات قدمے پی لیتا محبود نبی علیہ السلۃ السلام داخومی بس کچھ کرے ہوئے دیکھ اس میں مزید جو ہے نا اظہار محبت ہے اور اظہار اطاعت ہے اس کے بعد سنمداب کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرحرک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کو منگایا یہ ہے منگایا نا منگوایا النزی باسبی ہی وہ خط باتیت کے لیے تو باسحو ہے وہ خط جس پر بیجا تھا نبی علیہ السلام نے دہیت القلبی وہ خط جو کہ دہی کلبی کے امرا بیجا تھا میں بسرا بسرا کی امیر کو اب میرے آپ کو کہا ہے لیکن یہ نقطۂ آئنی وغیرہ ذکر ہیں اس نسبت سے بخاری مشکل ہو جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے حرقل کو اپنا پیغام دہیت القلبی کی واسطے سے بھیجا اس لیے کہ دہیت القلبی ایک حسین و جمیل شخصیت تھا تو یہ بھی تفاؤل ہے کہ حسین و جمیل کے ہاتھ پر ایک احسن پیغام پیغمبر غمبر پاک بیجل جاتے تھے اس نے دہیت القلبی کو دیا دوسری بات یہ ہے جب امین جو تھے وہ نبی علیہ السلط اور لار درمیان وسط تھے علی جبی جبیل جو تھے صورت ڈیا ظاہر ہو رہے تھے جلی وسط بلّہ ٹھیک ہے اور یہ بس ڈی کلبی ظاہر ہوتے تھے تو نبی علیہ اللہۃسلام نے یہی پیغام ہرقل کو دہی کلبی کی حیرت پر دہی کلبی کے واسطے سے اور ہاتھ سے بیچ دیا تو یہ بھی ایک وہی کے آداب میں سے ہے اب جب یہ خط آیت تو عظیم عزی نے بسرا بسرا کی امیر کو دیا اب دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خط کے ذریعے آدات عرب اور آدات روم کی لحاظ کیے ہیں روم یعنی آدات سلاطین کو باقی رکھا ہے کیسے تو جو ہے قید یہ ہے کہ جب کوئی پیغام کسی صدر اور وزیر اعظم کو دیا جاتا ہے تو براہ راست نہیں دیا جاتا اس کے کوئی مشیر کو مشیر خاص کو چپراسی کو یا اس کے قریب جو ہوتا ہے اس کو دیا جاتا ہے اب عظیم بسرا جو ہے یادیں یہ بسرا جو ہے یہ ایک گاؤں کا نام ہے مدینت المنورہ اور دمشق کے درمیان یہ عظیم بسرا جو تھا یہ بادشاہ نہیں تھا یہ بسرا کا امیر تھا اس, ایک اس گاؤں کا امیر تھا جو پیغام آتے پہلے عظیم بسرا کو دی جاتے عظیم بسرا اپنا پیغام ہیرکل کو دیتے تھے تو نبی علیہ السلام نے آدات سلاطین کو باقی رکھتے ہوئے اپنا پیغام کس کو بھیجا کس کو دیا عظیم بسرہ کو اور عظیم بسرہ کا نام آپ کو یاد ہے ہارس ابن شمر الغسانی آپ کی کتاب ان میں نہیں ہے عظیم بسرہ کا نام کیا تھا ہارس ابن شمر الغسانی تو یہ خط دیا گیا عظیم بسرا یعنی امیر بسرا کو بسرا گاؤں کا نام ہے اس گاؤں کے ناظم کو فدفہ عظیم و تو عظیم بسرا یعنی امیر بسرا نے یہ خط دیا الہ رقلا کس کو روم کے بادشاہ کو فاقرہ ہوں تو بادشاہ روم نے یہ خط پڑا فیضافی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس خط میں عنوان خط یہ تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو کہ وقت کے مایہ ناز محدث گزرے ہیں اور بخاری کے امام تھے بہت ان کی مشہور بخاری ہے اور جن حضرات نے ان سے پڑھا ہے ان کی بخاری بھی امتیازی ہے تو جو ان کی کتابیں دیکھتے ہوں گے تو بھی امتیازی بخاری ہوگی تو یہاں پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اجتماع ہے اسم اللہ اور رحمان اور رحیم کا اس لیے کہ اسم اللہ یعنی اللہ یہ اسم مشہور بنو اسماعیل میں تھا الرحمن یہ مشہور تھا رومیور اور اہل کتاب کے ہاں تو اللہ اور الرحمان کو جمع کیا اشارہ ہے کہ جی جو دین ہے یہ بنو اسماعیل اور اہل کتاب کا مشترک دین ہے اور موافق دین ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے بولے تو اللہ اوید اوررحمان اما تدو فل السما الحسنہ تو اللہ اسم علم مشہور ان بنو اسماعیل اور الرحمان علم وسو مشہور اندہ یہود علی کتاب تو اس لیے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ عنوان کتاب کا عنوان خط کا من محمد ان عبد الله و رسول رقلا یہ خط ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور خط بیجا گیا ہے اللہ رقلا ہرقل کے طرف عظیم روم جو کہ روم کیا بڑا ہے روم کا بڑا ہے رومیوں کا بڑا ہے اس میں نقطہ ہے انشاءاللہ اب یہاں پہ دیکھو خط کا آغاز ہے یعنی من محمد یعنی مرسل خط کون محمد ہے صلی صلاح اس کی صفت عبداللہ اور اس کی صفت ہے رسول رسول اللہ اللہ رقلا اس میں ذکر ہے مرسل علیہ کا کہ یہ خط مرسل علیہ کی طرف ہے اور جس طرح مرسل کی صفت عبداللہ اللہ اور رسول ہے تو مرسل علیہ کی صفت عظیم روم جو کہ روم کے بڑے ہیں بس اب توجہ کرو یہ خط خط سلیمان سے مخالف ہے سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا تھا تو ان من سلیمان و ان بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حرقل کو خط لکھتے ہیں تو میں محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ تو فرق بین البین آپ کو معلوم ہو گیا حت سلیمان نے اسم اپنا نام کو اس میں اللہ پہ مقدم کیا بسم اللہ پہ نمن سلیمان بند بسم اللہ اور نبی علیہ السلام نے بسم اللہ کو مقدم کیا ہے اپنے نام پر بسم اللہ من محمد عبد اللہ اس میں کیا فرق ہے تو اکثر محدثین حضرات جیسے انور شاہ کشمیری سے مولانا شیخ زکریہ رحم اللہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوتا ہے تفاوت بین الدرجات درجو سلیمان و درجو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اکتفاق کیا ہے نا اس میں اشارہ ہے تفاوت بین درجات سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام کو مقدم کیا اور حضرتی نبی پاک نے اس میں اللہ کو مقدم کیا تو جس طرح نبی علیہ السلام و سلیمان علیہ السلام کے درجات میں تفاوت ہے اسی طرح مکتوب میں بھی تفاوت ہے بات سمجھ گئے دوسرا جواب یہ ہے بھائی دوستو کہ سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے اپنا نام جو پہلے لکھائے تو بحیثیتی جوزی مکتوب نہ جو کرو بحیثیتی جوزی مکتوب نہ بحیثیتی تعارف مکتوب ڈاکٹر صاحب سمجھ گئے جز مکتوب مانا یہ ہے کہ میں سلیمان خط کا حصہ ہے تو پھر تشکال پڑتا ہے تو جز مکتوب نہیں ہے بحیثیت تعارفی مکتوب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ ڈر تھا اگر خط اس طرح ہونا بسم اللہ الرحمن اللہ تعالیٰ علیہ تو ہو سکتا ہے کہ بلقیس اس خط کی توہین نہ کر پائے تو لکھ دیں نومن سلیمان تعارف مکتوب یہ خط ایک بادشاہ کی طرف سے ہے تو جب بادشاہ کو بادشاہ کا پیغام آتا ہے تو وہ ضرور سنتا ہے اور پڑھتا ہے اور دیکھتا ہے تو تعارف مکتوب کی حیثیت پر لکھا ہے جز مکتوب کی حیثیت سے اپنے نام کو مقدم نہیں کیا ہے ٹھیک ہے تیسری بات جو کہ محدثین اور مفسرین کی اتفاقی بات ہے سلیمان علیہ السلام نے اس انو من سلیمان کو خط کی ایک حصے میں لکھا تھا جیسے ایک خط ہے مثلا یہ مکتوب خط ہے تو بسم اللہ تو یہاں سے شروع ہوتا ہے انو من سلیمان یہاں سے لکھ لیا تھا تو خط مکتوب کے ایک قونی میں لکھا تھا خط کا حصہ نہیں تھا اس لیے اشکال ختم ہے بسم اللہ من محمد عبد اللہ و رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں عبد اللہ ہے وہ ہے وجہ تقدیم عبدیت رسالت پر کہ اس طرح کیوں نہیں لکھا کہ من محمد رسول اللہ و وہ عبدیت کو کیوں مقدم کیا ہے بھائی اس لیے کہ ابد میں توازو ہے اور نبی علیہ السلام کو اپنی صفات میں آبد بہت ہی پسند تھا اس لیے فرماتی اللہ بیا ابدھا فنو اشرف و اگر میرا نام لیتے ہو تو عبداللہ سے لیا کرو اس لیے کہ یہ میرا پسندیدہ نام ہے تو یہ نام نبی پاک کو بہت ہی پسند تھا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے بڑے بڑے مقامات میں نبی کو اب سے نوازا ہے سبحان الزی اسرا بے ابدی وین کن تم فیرے نا فوہا ماں اوہا ار تذی عنہا اب دن ازا ص تو اللہ کریم نے بھی اپنے نبی کو ابد پہ امتیازی طور پر جو ہے کیا ہے نوازا پکار ٹھیک نہیں ہے نوازا ہے، اس لے کہ پکار تو بڑے لوگ ہو جائیں گے پوشی سمجھ گئے نہ تو نوازا ہے تو اس لیے نبی پاک ابدھ پسند تھا تو عبداللہ عبد اللہ ابد کو رسول پہ مقدم کر دیا اللہ رقل ہر عظیم نروم کی طرف اب یہ ہے کہ تاریخ اگر آپ پڑھیں اور اس ادھر جائیں تو پھر یہ بخاری جو ہے نا ایک پارک نہیں ختم ہوتا تو ہم اشارے اشارے کر دیں گے جس وقت یہ خط آیا ہیرکل کو تو ہیرکل کے ایک رشتہ دار تھا جب اس نے خط میں دیکھا ہیرکلا عظیم روم تو ہیرکل کو کہا کہ اس آدمی کا یہ خط نہ پڑو اس لیے کہ اس نے بیزتی کی ہے تیری تر کے تیر نام کیوں لکھا ہے ہیرکل لکھا ہے ہیرکل نہیں لکھنا چاہتا اور پھر یہ آپ کو بادشاہ نہیں مانتا ملک روم نہیں لکھا عظیم روم لکھا ہے تو عظیم کا یہ لفظ جو ہے نفس ایک بڑے کو کہتے ہیں بادشاہ کو نہیں کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں جو ہے نا بڑا سیاسی نواز شریف ہے تو یہ نہیں کیے ملک ہے ملک تو گیلا نہیں ہے ہم کہ پاکستان کا بڑا تو پاکستان کا بڑا تو ایک سیاسی اپنے آپ کو کہتا ہے وزیر اعظم کون ہے بھائی افلا ہے تو اس کے رشتہ دار نے کہا کہ ایک کاتب نے یعنی خط بیجنے والے نے آپ کی توہین کی ہے ایک تو آپ کا نام ہرکل لکھا ہے اور ایک آپ کو ملک روم نہیں لکھا آپ کو عظیم روم لکھا ہے آپ کی سلطنت اور ملکیت سے انکار کرتا ہے لہذا اس کے خط کو نہ پڑھو لیکن ہرقل نے کہا اگر یہ خط بیچنے والا واقعی رسول اللہ ہے تو میرے نام ذکر کرنے میں کوئی تو ہی نہیں ہے اور اگر یہ خط بیچنے والا واقعی اللہ کا رسول ہے تو میری مجھے عظیم لکھنے میں کوئی تو نہیں ہے جب رسول آتا ہے تو بادشاہی ختم ہو جاتی ہے سمجھ گئے؟ ایک بات دوسری بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم روم بیان لکھا ملک کے روم نہیں لکھا کیوں اس میں اخبار تھا کہ ہیر اب تیرا ملک ختم ہونے والا ہے جب نبوت آتی ہے تو آپ کی, کی حکومت ختم ہو جائے گی اس لیے کہ نبی علیہ اللہ غزو حدت میں بشاس دی نا کہ کیسر و کسرا کے خزانے میرے قدموں کے نیچے ہیں تو کیسر و کسرا کے خزانے جب نبی کے قدموں کے نیچے آئیں گے تو ان کے اقتدار ختم ہو اقتدار پھر نبی پاک کا ہوگا نا تو اس لیے اس میں اخبار ہے اس لیے فرمایا کہ عظیم سلام ٹھیک من سلام العلام سلامتی ہے ان پر جو کتابیداری داری کرتے ہیں ہدایت کی انشاءاللہ اللہ جب یہ حدیث ہم ختم کریں گے تو اس, ب... اس میں جو ہے نا علامہ عینی احمد القاری بیس مسائل ذکر کیے ہیں اور کچھ ہم ذکر کر لیں گے کچھ چھوڑ دیں گے اس لیے کہ وقت کا تقاضے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے اب یہ ہے کہ سلام اللہ منتابالہدا اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم کو اگر تم نے سلام دینا ہے تو اس طریقے سے سلام دینا ہے وہ سلام والا من اتبال ہودا سلام ہے سلامتی ہے دنیا اور آخرت کی اس پر جو کہ ہدایت کا تابے دار ہو اگر آپ کو کسی کافر سے ہم کلام ہونا پڑے تو کافر وہ کیا لکھو گی سلام والدہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ نہیں سلام اللہ طب الہدا جس نے ہدایت کی اتباع کی اس کے لیے دنیا اور آخرت کی سلامتی ہے تو نبی علیہ السلام نے اس نسبت سے اس کو دعوت دی ہے ہدایت کی اگر تو ہدایت کی اتباع کرے گا تو سلام دنیا کی سلامتی بھی تجھے مل جائے گی اور آخرت کی سلامتی بھی تجھے اما بعد حمد و سلاد کے بعد وینی ادھو کا بد آیتل میں تجھے بلاتا ہوں دعوت دیتا ہوں تجھے دعوت اسلام کی بد آیتل یہ دیا مصدر ہے بمان دعوت ہے میں تجھے دعوت دیتا ہوں دعوت اسلام اسلم تسلم اسلم تسلم دونوں اسلم اسلام قبول کر تسلم بچ جائے گا تو اسلم اسلام کو قبول کر تسلم محفوظ رہ جائے گا تو تسلم اپنے آپ کو سالم کر لے تسلم بچ جائے گا تو اور محفوظ رہے گا تو یو تک اللہ عجر کا اللہ تجھے دے گا تیرے ثواب کا اجر مرتے دگنا بات سمجھ گئے نبی علیہ السلاۃ السلام نے یہاں پہ بادشاہ روم کو خط لکھتے ہوئے بادشاہ روم کی مدح کی ہے تو ایک ضرورت کسی کافر کی تعریف کرنا گناہ نہیں ہے علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے ایک بات لکھی ہے کہ دالی میں دیوبند میں ایک دفعہ وزیر ہندوستان کے وزیر جو تھا وہ اس نے کہا کہ میں آتا ہوں تو علماء دیوبند میں یعنی دارال دیوبند میں یہ فیصلہ ہوا کہ خطبہ صدارت اور استقبالیہ جو ہے نا یہ علامہ امر شاہ کشمیری دیں گے تو امر شاہ کشمیری صاحب نے کہا کہ میں نے سوچا کہ ابھی یہ بادشاہ آتا ہے دارال میں اور خود استقبالیہ میرے ذمہ ہے اگر میں اس کی تعریف نہ کروں تو بادشاہ ہیں اگر تعریف کرتا ہوں تو کافر ہے اب کافر کے کیسے تعریف کروں تمہیں بہت پریشان ہوا تو اللہ کریم نے مجھے بخاری کے اس حدیث پر میری نظر ڈلوائی دل جب بخاری کے اس حدیث پہ نظر ڈلوائی تو میں نے اس وزیر کو یعنی جو بادشاہ تھا اس کو بھی میں نے کہا کہ عظیم الحین اور فلاؤ فلاؤ میں نے کہہ دیا اور اس کے بعد میں نے دوستوں کو کہا کہ میں نے اس کو عظیم کے لقب سے اس لیے ملقب کیا کہ ضرورت کے وقت ایسے القاب کافر کو جائز ہیں جیسے کہ نبی پاگ نے ہیرکل کو عظیم الروم کہا تھا تو اس وقت بھی تو رقل غیر مسلم تھے نبی پاک نے عظیم الروم کہا ہے تو اس لیے یہ وزیر ہندوستان جو بادشاہ ہمارے پاس آئے ہیں اگرچہ یہ ہے تو کافر ہے لیکن بادشاہ کفر تو ہے تو میں نے بھی عظیم عظیم نے ہند کہہ دیا ہے تو اس عزیز سے میں نے استعل کیا تو بعد میں لکھتے ہیں کہ اگر ضرورت ہو تو ضرورت کے وقت کہہ سکتے ہو کہ یہ بہت بڑا حصہ ہے اور یہ اس طرح ہے ٹھیک ہے نا ہندوستان کا صدر ہے وہ صدر ہند ہے اور ہند کا بڑا ہے اسمبلی کا فلان ہے دیکھ یہ کہہ سکتے ہو جیسے کہ یہاں پہ آیا اب سوال یہ کہ ات اللہ عجر کمر رہتے ہیں اللہ پا تجھے تیرے عمل پر دو اجر دیں گے یہ کیوں بھائی توجہ ہے ایک تو مشہور بات ہے آپ نے مشکات میں پڑھا ہے کہ تین آدمی ہے کہ لوگ کیا ہے اجرا نے ایک عمل پر انہیں دو اجر ملتے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ اعلی کتاب آمنبی نبی, نبی ہی و آمن نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور نبی پاک بھی ایمان لائے تو اللہ کمرتے الجر بھی ایمان کا علام اوسا علیہ السلام و عیصا علیہ السلام و اجر ثانی بھی ایمانک کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یوت اللہ اجرک امرتین ہو جائے گا یو تم کفل نمر رحمت جو ہے نا تم نے پڑھا سروتی حدیث میں مسئلہ ہوا دوسری بات یہ کہ تم نے مشکات جلد جلسانی میں یہ پڑھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اور باقی امتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک آدمی صبح سے زور تک مزدوری کرتا ہے اس کو ایک روپے ملتا ہے دوسرا آدمی ہے زور سے عصر تک مزدوری کرتا ہے اس کو اتنے ٹائم کا ایک روپے ملتا ہے تیسرا آدمی ہے عصر سے مغرب تک مزدوری کرتا ہے اس کو اس ٹائم کے دو روپے ملتے ہیں حسین احمد شمس بازی آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ صبح سے زور تک وقت لمبا ہے کہ آسر سے مغرب تک وقت لمبا ہے بھائی صبح سے زور تک میرے ساتھ بات کرو میں خوش ہوتا ہوں صبح سے زور تک ٹائم زیادہ ہے بنسپت آسر کر ترقی کرو صبح سے زور تک یہ ٹیم زیادہ ہے بنسبت زور آسر تک بنسپتی زور, زور آسر یہ ٹائم زیادہ ہے بنسبت آسر نل مغرب اب اگر کوئی کہے یار تم نے مجھے اپنے نام بھی نہیں بتایا کیا نام ہے کہا محبود ابھی نہیں بولے گا محبود حسن کو نے کہا ابھی نارا مزدوری کرو بھائی میری زور تک آپ کو ایک روپے ملے گا سیاح تم نے زور تک کرنا ہے کام تمہیں ب... تم ایک روپیہ ملے گا بسوں کا حزیر احمد تم نے سر سے کم کم مزدوری کرنی ہے مغرب تک تمہیں دو روپے دو گا ابھی کم ہے تمہیں روپے زیادہ ہیں ان دونوں زیادہ روپے کم ہے ان کو یاز کا حق ہے تم دونوں کو نہیں ہے کیوں نہیں, نہیں ہے تم پہ زور تو نہیں نہ کرو نا ایک دوسرے اس کو کم ٹیم پہ اگر میں ڈبل دیتا ہوں تو اپنی جیب سے دیتا ہوں بھائی تمہارے جیب سے جو نہیں دلواتا تمہیں کیا تکلیف ہے یہود کی مثال صبح سے زور تک ہے نشوارا کی مثال زور سے اثر تک ہے امت محمدیہ کی مثال ہے اثر سے ٹیم کم ہے اور اجر دبر ہے ان کا عمر سو سو سال چار چار سو سال آپ کا سر عمر امتی بین نسی تین و سوئین علاسمانوں تو تھوڑی تھوڑی عمر ہیں اور پھر ان میں جو ہے تمہیں او بڑے بڑے اجر ملتے ہیں تو یوتی کل اجر کا مرتے اگر تو امت محمدی میں داخل ہو گیا تو تجھے اللہ پاک اجر مرتے دے گا دونوں مسئلے حل ہو گئے فین طول تھا اگر تو نے اعراض کیا اور تو نے اطاط نہ کی فین والے کے اسمل یری سین <سؤال> یہ یری سین یاراسا سی بھی ہے اور یہ یریسیم آری سا سی بھی ہے آرسا اور یریسا دونوں سے ہے اور اسم العریسین ایک اسم دو اسم و اسم الری سین بھی تشدید یا سانی یہ ای دونوں چار لوگ ہیں اس کے جائز ہیں اگر تون نے اعراض کیا تو انما فینالے کے اسمل یری سینا یا یری سی نا سے تجھ پر ہے بوجھ ذمہ داروں کا یریسین سی سے بمعنی زارع اکارون عزرہ ہوں از از از یا ازار از تو ذمہ داروں کا اے خداموں کا اے ماتختوں کا اگر تو نے انکار کیا تو تجھ پہ ماتختوں کا گناہ لوٹ پڑے گا مسئلہ حل اب یہاں عشاء ہے کبھی کا فتولی تو بصورت اعراز بصورت اعراز ذمہ دار اطبا اور جو نوکری آ کے ریت ماتھی اگر وہ بھی کاکو لے گئے تو ان کو گنا پہ ہے تو یہ جملہ حدیث کا قرآن سے خلاف ہے قرآن میں آتا ہے خرا ملی نتا اور یہاں فرمائے اسمل سی نا تو قرآن امداسے اور قرآن کی نسبت ہو خالف ہے بابا تو یہاں پہ محدثین نے دو جواب لکھے ہیں ایک جواب یہ کہ اسم کی دو حیثیتیں ایک اسم بالمباشرت باشرت اور ایک اسم بے سبب تو قرآن میں جو آتا ہے نا کہ لا تذر و حضرت الزر میرے گناہ کا بوجھ آپ نہیں اٹھا سکتے کہ گناہ میں نے کیا اور بوجھ آپ اٹھائے یہ نہیں ہو سکتا لیکن ایک اسم میں بطور تسبب ہے ایک اسم بطور تسبب ہے تو گناہ جو کرتا ہے اس گناہ کا سبب جب میں بن گیا تو تیری گناہ کا بوجھ مجھ پہ ہوگا لیکن وہ باشرتی اسم کا نہیں سبب اس تسبب اسم کا بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے نہیں سمجھا چلو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس فلان کو قتل کرو اب قتل کرنا تو تمہارا کام ہے تم مباشرت قتل تو تم نے کیا ہے امر می نے کیا ہے اب جب قتل خدا نقوص تیرے ہاتھ سے صادر ہو جائے تو تجھے بھی گناہ ہے اور مجھے بھی گناہ ہے اس وجہ سے نا کہ تو نے جو مباشرت قتل کیا ہے اس میں شر... وہ, م... وہ جو تقسیم ہو گیا ہے نہ, نہ تجھے مباشرت قتل کا گناہ ہے اور مجھے امر بالقتل کا گناہ ہے تو تمہیں تسب... سبب قتل بنا تو مجھے تسبب کا گناہ ہے اور تو مباشر بنا تو تجھے مباشرت کا گناہ ہے اب جو نہ تجرب ہے تو نفی حمل وزر وہ ہے جو کہ مباشر کا اپنا عمل ہو اور جو کہ جہاں پہ ہے